اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے نزدیک یہ ایک آیت کریمہ ہے پانچ کا ہنسا نظر آ رہا ہے ہاں کہیں کہیں لکھا ہوا ہوگا نا تو یہ نشانی ہے اس اختلاف کی جو اختلاف بعض ذرات میں پایا جاتا ہے کہ یہ قرآنِ پاک, کا قرآن پاک کی آیت ہے یا نہیں کیونکہ قرآن کی کتنی آیات ہیں ان کا شمار الگ الگ کیا گیا ہے کوفی شمار الگ ہے مکی شمار الگ ہے مدنی شمار الگ ہے شامی شمار الگ ہے تو اس طرح مختلف قرا قرآن پاک کو مختلف طرح سے مختلف آیات لکھی ہیں کہ ان کی اصل تعداد کیا ہے اور اختلاف جو آیات کی تعداد میں پیدا ہوتا ہے وہ ایسے ہی کہ یس کا ماضا یونفقون اب یہ کیا آیت یہاں ہے یا نہیں ہے اب جن حضرات کے نزدیک یہاں پہ آیت ہے وہ اسے مستقل آیت شمار کریں گے تو اس سے پیچھے دو سو چودہ آیات ہے نا تو یہ ان کے نزدیک دو سو پندرہ نمبر آیت ہو جائے گی اور جیسے کہ ہمارے ہاں کے رسم الخط میں یہ آیت شمار نہیں کی جاتی تو اس لیے نہیں شمار کریں گے تو دو سو پندرہ آگے چلی جائے گی اس وجہ سے قرآن پاک کی آیات کے شمار میں اختلاف ہوا ہے کہ کل کتنی آیات ہیں اور یہ جو توقف یہ رکنا ہے چونکہ حضور اقد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس لیے جنہوں نے اسے بھی آیت شمار کیا ہے انہوں نے ایسے ہی نہیں ہے کہ اپنے پاس سے کر دیا بلکہ ان کے پاس دلیل ہے